ایمان رکھنا ایمان ہے ایک تقاضا ہے اور ایک خود ایک سراپا ایمان ہے تو یہ ہم سب کو کرنا ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بحث مباحثے بھی ہوتے ہیں مناظرے بھی ہوتے ہیں گفتگو بھی ہوتی ہے لیکن بس یہ احتیاط ساتھ ساتھ رہنی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ اپنا پیغام پہنچانے کی ہدایت کی ہے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ آپ اشتعال میں نہ آئے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ آپ کی بھوے نہ ہمیں یہ فرمایا ہے کہ آپ کے منہ سے کف نہ اڑنے لگے آپ تھوک نہ اڑائیں آپ جذباتی نہ ہو جائیں آپ غصے میں نہ آ جائیں ہاں ایک جگہ پر ضرور غصہ آنا چاہیے وہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب کوئی گستاخی کی سرحدوں کو عبور کر جائے پھر تو وہ مسلمان مسلمانی نہیں ہے جو آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر بھی نہ تڑپ اٹھے یہاں تو آج مسئلہ یہ ہے کہ ہولو سے انکار پر تو یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ہولو کا انکار کرنے والے احمق ہیں اور قابل نفرت ہیں تو جناب آپ ہولو سے انکار کریں تو احمق اور قابل نفرت ہو جاتے ہیں تسلیم کر لیا لیکن اگر آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کریں تو پھر آپ کو ہم کیا خطاب دیں آپ کا ہم کیا نام رکھیں یہ پھر آپ کو خود ہی سوچنا چاہیے تو ہم سب کو بڑی اتحاد کی ضرورت ہے یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا وہ ہم سے وہ چاہتا ہے کہ اس کے حبیب سے پیار کیا جائے اس کے حبیب سے محبت کی جائے اس کے حبیب پر جان وار دی جائے اس کے حبیب کے لیے جیا جائے اس کے حبیب کے لیے ذکر کیا جائے اس کے حبیب کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا جائے کیونکہ وہ صرف اپنے حبیب سے پیار کرنا ہی ہم کو سکھانا چاہتا ہے قرآن کریم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلکش اداؤں کا مجموعہ ہے وہ کیسے اٹھتے تھے وہ کیسے بیٹھتے تھے وہ کیسے چلتے تھے وہ کیسے گفتگو فرماتے تھے اماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے تو آپ نے فرمایا اما کراسل قرآن کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان کا بولنا بھی قرآن ہے ان کا چلنا بھی قرآن ہے ان کی صلاح بھی قرآن ہے ان کا ہنسنا بھی قرآن ہے ان کا بیٹھنا بھی قرآن ہے ان کا جنگ کرنا بھی قرآن ہے ان کا امن کرنا بھی قرآن ہے ان کا پیار کرنا بھی قرآن ہے ان کا امان دینا بھی قرآن ہے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ و کا اگر کبھی جلال میں آ جانا ہے تو وہ بھی قرآن ہے اور اگر کبھی کمال میں آ جانا ہے تو وہ بھی قرآن ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اور یہ جو ہمارا کمرہ ہے جو ہمارا روم ہے اور جس میں آ, میری آمد کا حسان بھائی نے اتنے خوبصورت انداز سے تعارف کرایا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا اور ان سے بہتر تعارف اس لیے بھی کوئی نہیں کرا سکتا تھا کیونکہ ان کا نام حسان ہے اور حسان نام کے لوگ خوبصورت انداز میں تعارف کرانا اپنی پیدائش کے ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں یہ نبی کریم کی دعا ہے انہیں. کیونکہ ان سے بہترین انداز میں نہ کوئی رکھتا ہے اور سب سے خوبصورت تعارف اور اور تعریف وہ کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در کے کتے بلکہ شاید کتے بھی اچھے ہوں گے ہم تو ان کے در کے کتے ہی بن جائیں یہ بھی ہمارے لیے کوئی بہت بڑی سعادت ہوگی اور اگر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز اقدس میں غلاموں کی جوتیوں کے پاس بھی کچھ دیر بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے تو یہی ہمارے لیے سمجھ لیے سکون کا بھی باعث ہے اور شاید ہماری بخشش بھی ہو گئی ہے میں کوشش کروں گا کہ جب بھی وقت ملے اور مفتی نعیم صاحب جو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں ہمارے رہنما ہیں ہمارے بزرگ ہیں ان کی جب جب محبت ملتی رہے گی ساتھ ساتھ اور جیسے جیسے وہ کہیں گے میں باقاعدگی سے چاہوں گا کہ میں آؤں اور کبھی آپ لوگ مجھ سے سوالات بھی کریں اور کوئی ہم موضوع بھی رکھیں پہلے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں اور پھر آپ کے سوالات ہوں تاکہ مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے ہر وقت انسان سکھانے کے زمرے میں نہیں ہوتا بلکہ میں تو کبھی یہ دعوی نہیں کرتا کہ میں سکھانے والا ہوں یہ تو لوگوں کی محبت ہے میں تو خود سیکھنے والا ہوں میں تو خود آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں شاید ادب کے کچھ رنگ میں سیکھ لوں اور سیکھتا ہی آ رہا ہوں گستاخیاں کی اس کے بعد بھی سیکھا توبہ کی اس کے بعد بھی سیکھا اللہ تعالیٰ اور بھی سکھاتا رہے اور یقینا یہ توفیقات ہوتی ہیں کہ جہاں اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے جہاں اللہ سنبھال لیتا ہے جہاں اللہ گرنے سے بچا لیتا ہے اتائی بحبیب اللہ اللہ کے حضور توبہ کرنے والا اللہ کے حضور گر والا اللہ کے حضور معافی مانگنے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے تو اللہ تعالی کسی کا ہاتھ پکڑ لے اور اس کو گڑھے میں گرنے سے بچا لے یہ اس کی خوش نصیبی ہے یہ اس کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اب بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا بندہ ہے جسے اللہ چاہتا ہے اور اتنا چاہتا ہے کہ اسے اپنے قریب بلانا چاہتا ہے تو ہم سب کو ایسا بننا چاہیے میں نہیں آپ نہیں کوئی اور نہیں ہم سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے ہم سب گناہوں سے سنے ہوئے ہیں لٹے ہوئے ہیں پتے ہوئے ہیں بلکہ لتھڑے ہوئے ہیں ہم سب گناہوں سے کسی نہ کسی انداز میں ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوا ہے بس اگر جام کوسر کے دو گھونٹ پینے کی آج بھی خواہش اگر اس بد نصیب حلق میں زندہ ہے تو پھر یہی التجا کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسوائی نہ ہو ان کے سامنے سر اس طرح نہ جھک جائے کہ پھر کبھی نہ اٹھ سکے اس طرح بھی نہ اٹھ سکے کہ آقا کریم خود تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور تشریف لا کر کہیں کہ غلام میں اپنے دست کرم سے تیری تھوڑی کو اٹھاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اپنا سر اٹھا لے چل اٹھا لے تجھے معاف کیا ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے ہم تو چاہتے ہیں کہ اتنے گر جائیں اتنے ذلیل ہو جائیں اتنے اپنے آپ کو مٹا لیں اتنے اپنے آپ کو فنا کر لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بارگاہ اقدس سے توبہ کی سند جاری کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ التجا کریں یہ سفارش کریں کہ میرا یہ جو چاہنے والا ہے میرا یہ جو عاشق ہے میرا یہ جو غلام ہے یہ اتنا رو رہا ہے اتنا گل گڑا رہا ہے اتنا بہا رہا ہے اتنا اس کا پانی بہ گیا میرے رب اتنا اس کا پانی بہ چکا پروردگار کہ تیری اگر اجازت ہو تو اسے جامع کوسر کے دو گھونٹ پلا دوں جانے اس کا کب سے حلق پیاسا ہے کب سے حلق سوکھا ہوا ہے کب سے یہ تڑپ رہا ہے کب سے یہ مچل رہا ہے ہم سب کو سرکار کی ایسی محبت ایسا عشق ایسا پیار نصیب ہو جائے اور جو سہنیا گزرا ہے میں سب آپ سب سے اس کی تعزیت بھی کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی سرفراز نعیمی شہید کا جو،, جو واقعہ ہوا ہے ظالموں نے ہم سے ایک ایک ایسا انسان چھین لیا ایک ایسا فرشتہ صفت انسان چھین لیا جو سچ اور حق بات کرتا تھا تو میں اس روم میں موجود تمام لوگوں سے اجتماعی طور پر تعزیت بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہم پر جو آفات جو مصیبتیں اور جو بلیات اس وقت تاری ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہم کو نجات دے اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ سے سچ کہتا ہوں اپنے دل کی بات کہتا ہوں ہم نے دامن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی ختم کر دی ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر اب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے بس کوئی ریلی نکال لی تھوڑے سے مظاہرے ہو گئے یا علمائے کرام نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی یا ہم جیسے آٹے میں نمک کے برابر میں تو کہوں گا کیونکہ ہم بھی اپنا عشق کا جو, جو, جو ذمہ داری ہے نا وہ صحیح طرح ادا تھوڑی کر رہے ہیں بس تھوڑا سا بول لیے تھوڑا سا کہہ لیے ارے نہیں بھائی نہیں یہ خالی عشق کی ذمہ داری نہیں ہے بہت ذمہ داریاں ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں ابھی تو بہت امتحانوں سے گزرنا ہے تو یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دینے سے ہوا ہے اور آپ اگر اس کا جائزہ لیں تو جب سے کیری کیچر بنے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سے رشدی کو سر کا اعزاز دیا گیا اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات پر میں نے اپنی زندگی میں کسی چیز پر فخر نہیں کیا ہاں اس بات پر مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس ملعون رشدی کو سر کا اعزاز دیے جانے پر وزارت سے بھی استعفی دیا قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دیا تو یہ جب سے یہ رشدی کو سر کا اعزاز دیا گیا کیری پرانے پاک کو ناؤزب باللہ معذ اللہ گوانت نام و بے کے فلش میں بہایا گیا گیئٹ ولڈر نے فتنہ فلم بنائی آج بھی کیری کیچر ڈھائی ڈالر میں کی ویب سائٹ پر فروخت ہو رہے اس کے بعد سے مسلمانوں پر اور بالخصوص اہل پاکستان پر یہ برا وقت آیا ہے کیونکہ پاکستان کو اسلام کی قیادت کی ذمہ داری پروردگار نے ستائیسویں شب کی مبارک ساتوں میں پاکستان عطا کر کے سونپ دی تھی اور یہ ذمہ داری سونپنے کے بعد پاکستان اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹا ہے اور جو حکمرانوں کو کڑا احتجاج کرنا چاہیے تھا اغیار سے وہ ہم نے احتجاج نہیں کیا ہے تو مفتی صاحب آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ علی السلام علی علی. علیکم و رحمت اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا میں روم کی طرف سے اپنی طرف سے سب کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنا قیمتی وقت میں دیا اور بہت پیاری پیاری باتیں ہم سے کہیں اچھا میں روم والوں کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تکلیف میں لیپ ٹاپ اٹھایا تھا اور یہ جو ٹیکسٹ ہے ڈاکٹر صاحب نے نہیں پڑھا ظاہر ہے وہ صرف مائک کے اوپر ان کا مطلب زیادہ توجہ تھی اور مائک قریب تھا ان کے منہ کے تاکہ آپ کو صاف اور بہتر انداز آ سکے جی ہاں تو جی جی مجھے معلوم ہے غمیر مرشید بھائی میں نے پڑھ لیا تھا میں ایک کنارے سے جو ہے وہ پڑھ رہا تھا کہ کیا کیا آپ لوگ ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اپنے ویوز اور اتنی پیاری پیاری باتیں آپ سب نے لکھی ماشاء میں اس کے لیے آپ کا سب کا شکر گزار ہوں اور میں چاہوں گا کہ گم مرشید بھائی مائک پر آئیں اور روم کی طرف سے ایڈمن ہونے کی حیثیت سے ڈاکٹر صاحب کا باقاعدہ شکریہ بھی ادا کریں اور اس حوالے سے وہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ جو بات کرنا چاہیں وہ بھی کر لیجیے ٹھیک ہے جی جزات اللہ جزاک اللہ تو ڈاکٹر عامر یاقت حسین صاحب ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ ہم ابھی تک آپ کو صرف سنتے آئے تھے آج ہم آپ کو اپنی باتیں سنا بھی رہے ہیں اور آپ سے باتیں بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ سے اللہ تعالیٰ دین کا بہت سارا کام لے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی حز و امان میں رکھے اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہوں تو ہو سکے تو مختصر سا میری بات کا جواب ارشاد فرمائیے گا طالبان کے بارے میں جیسا کہ حضرت ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب نے بھی خود حملے کے ناجائز ہونے کا ختویٰ ارشاد فرمایا تھا طالبان کے بارے میں اور ان خود حملوں کے بارے میں آپ کا اپنا پرسنل اپینین کیا ہے کہ یہ خود حملے کرنا اور یہ طالبان جس طرح سے میں شریعت کی بات کر رہے ہیں کیا یہ چیز جو ہے یہ شرعی طور پر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ جو صوفی محمد نے جو پارلیمنٹ اور عدالتوں پر اور ملک کے کروڑوں مسلمانوں پر جو قفر کا جمہوریت پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا تو طالبان کے بارے میں اور یہ ان کے خود کچھ حملوں کے بارے میں اور انہوں نے تو خود اپنی ذمہ داری بھی قبول کی طالبان نے کہ ہاں مفتی صاحب کو ہم نے مارا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ ہماری راہ میں آئیں گے ہم ان کو ایک ایک کر کے مارتے جائیں گے اس کے بارے میں آپ ذرا اپنے پرسنل کمنٹس بتائیے جزاک اللہ السلام علیکم جی بہت شکریہ حسان بھائی سب سے پہلے تو میں ایک بہت پیارا سا سوال اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ لوگ یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اہل سنت ہیں یا, یا, یا, یا بائے عقیدہ تو میرے بھائی میری میرے عقیدے کا راز میرے درود میں چھپا ہوا ہے اگر آپ نے میرا درود سنا ہوتا تو میرے خیال سے نہیں کرتے سوال یہ ہے اللہ وسلّنا رولانا محمد وفاد ہی وبارک وسلم وسلی علیہ میرے خیال سے آپ کو عقیدہ بھی پتہ چل گیا ہوگا اور میں اہل سنت ہوں یہ تو اس دور سے ٹپک رہا ہے اچھی طرح سے اب رہ گئی بات یہ جو سوال آپ نے کیا ہے حسان بھائی کا بہت ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ سوال بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا بہت علمی جواب آپ سب کو دینا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک خود کش حملوں کا تعلق ہے میں سب سے پہلے اپنی کملمی کا اظہار کر دوں کہ میں فت یعنی مفتی نہیں ہوں فتویٰ دینے کا یقیناً میرے پاس کوئی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس کو یوں کہا جائے کہ کوئی جواز نہیں ہے کہ میں فتویٰ دوں لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے اور چونکہ گزشتہ سات آٹھ برسوں سے آپ مجھے ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں اور تقریباً ایک ہزار سے زائد عالم آن لائن میں کر چکا ہوں آ, تمام ہی مقاصد فکر کے علماء کے ساتھ آ, میرا اتنا بیٹھنا ہوتا ہے اور آپ نے چونکہ یہ سوال کیا ہے تو بہت ضروری ہے اس کا جواب آپ کو دینا دیکھیے جو خود حملے ہیں آ, شرعی طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب نے دو پانچ میں اس سلسلے میں ایک فتویٰ جاری کیا تھا اور شرعی طور پر اس فتوے میں انہوں نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ خودکش حملے قطع ناجائز ہیں اور حرام ہیں کھول کیجیے گا جی بات کر رہا ہوں جی معاف کیجیے گا ایک کال آ تھی تو خودکش حملے قطع حرام ہیں اور اس کے کوئی جواز کی شریع حیثیت نہیں ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے میں یوں اس کو حرام سمجھتا ہوں جو میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جہاد کی ترغیب ہم سب کو دی ہے اس جہاد میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ اپنی جان کو بچا کر غازی بننا ہے اور اس کے بعد اگر وہ غازی نہ بن پائے تو پھر شہادت کے درجے پر جانا ہے جیسے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کبھی شہید نہیں ہو سکے وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے امامے میں منہ مبارک سنبھال کے رکھا کرتے تھے تو جس کے امامے میں موہ مبارک ہوں اس کی گردن کیسے کر سکتی ہے لیکن اصل جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ پہلے اپنے آپ کو غازی بنانا ہے تاکہ اگلی جنگوں کے لیے اسلام کے لیے ہم کام آئے اگر ہم پہلی جنگ میں شہید ہو گئے یعنی حت الامکان کوشش کرنی ہے کہ ہم شہید نہ ہو سکے اور ہم غازی بنے ہم دشمنوں کا نیس سر نیست و نابود کریں اور اگلی جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں پھر شہادت اگلی جنگ میں صحیح لیکن اگر شہادت مقدر ہے اور شہادت یعنی نصیب میں لکھی ہوئی ہے اور دشمن کو مارتے مارتے شہادت کے درجے میں فائز ہونا ہے تو یقینا یہ سب سے پہلا عمل ہے اور اسے قبول کرنا چاہیے لیکن جو آدمی تیار ہو کے یہ جائے کہ اس نے مرنا ہے یعنی اس نے اپنے آپ کو بم سے اڑانا ہی ہے تو اول تو وہ کسی صورت میں صحیح طریقے سے جہاد کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان پر وہ پورا اترتے ہی نہیں کیونکہ وہ تو جاہی مرنے کے لیے رہا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں جا رہا ہے کہ اگلی جنگ میں وہ کام ہے وہ تو جاہی مرنے کے لیے رہا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان حملوں کے ذریعے کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں سوال تو یہ کہ طالبان یہ ہے کون یہ کہ آسمان سے اترے ہیں یہ کہ زمین سے نکلے ہیں یہ کون ہے طالبان طالبان امریکہ کی پیداوار ہے میرے بھائیوں یہ ہمیں ماننا پڑے گا یہ مونسٹرس کریٹ کیے تھے انہوں نے اور انہوں نے یہ مانسٹر کریئٹ کر کے خود ہلری کلنٹن نے ابھی کچھ دن پہلے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے مجاہدین تیار کیے تھے اور بعد میں ہم انہیں چھوڑ کر چلے گئے تو یہ مونسٹرز انہوں نے ہمارے سینے پر کریئٹ کیے ان کی بریڈنگ ہوتی رہی ان کی نسلیں پیدا ہوتی رہیں اور یاد رکھیے کہ جب آپ مانسٹر کریٹ کرتے ہیں جب آپ افریت بناتے ہیں جب اس کی تکلیف کرتے ہیں تو اس کی بریڈنگ اور بھی زیادہ شدید ہوتی ہے یعنی پہلے جو مانسٹر ہوتا ہے وہ شاید پنجے مارتا ہے اس کی جو بریڈ جو دوسری آتی ہے وہ پھر گلے کاٹتی ہے اور اس کے بعد جو بریڈ آتی ہے وہ پھر گوشت کھائے گی خون پیے گی. میں آپ کو اس طرح سے مثال دوں کہ ہالی وڈ والے بڑی فلمیں بناتے ہیں اور بڑی دیکھی جاتی ہیں فلمیں تو ان کی مونسرس کریئٹ کرنے کا ایک رواج ہے جیسے جوریسک پارک بنائی تو اس جوریسک پارک میں چائنا سورس بھی بنا بڑے بڑے جانور بنا دیے انہوں نے اور فطرت کے خلاف برخلاف جا کر عمل کیا لیکن جب انہوں نے دوسرا پارٹ بنایا لاسٹ ولڈ بنائی تو اس کے اندر وہ بریڈ جو تھی وہ اور بھی زیادہ شدید ہو گئی تھی اتنی زیادہ شدید ہو گئی تھی کہ وہ نوچنے کھسوٹنے پر آ گئی اور پھر اس کے بعد جب وہ بریڈ نکلی تو اس سے بھی زیادہ شدید تھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکنڈ بریڈ ہے جس سے اس وقت ہم جنگ کر رہے ہیں یہ اس وقت ہمیں ذبح کر رہی ہے قبروں سے میتیں نکال کر انہیں لٹکا رہی ہے اگر ہم نے اس بریڈ کو ختم نہیں کیا اگر ہم نے ان امریکی طالبانز کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا تو ان کی جو تیسری بریڈ ہوگی وہ ہمارا گوشت کھائے گی وہ ہمارا خون پیے گا یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں یہ شدت پسندی انتہا کو پہنچی تو اس سے آپ کو موقف واضح طور پر نظر آ رہا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ کون ہیں یہ اعلی کار یہ جو پچیس لاکھ روپے دے کر یہ بیت اللہ محسوس جو تیار کرتا ہے یہ خود کش حملہ آور اللہ اس کو برباد کرے غرق کرے اس محسوس کو اور مولوی فضل اللہ کو اس کو تو میں مولوی بھی نہیں کہتا یہ بدماش ہے یہ دہشت گرد ہے یہ پچیس لاکھ روپے دے کر جو یہ تیار کرتے ہیں خود کش حملہ آور سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ پچیس لاکھ روپے ان کے پاس آتے کہاں سے یہ بنیادی طور پر ڈالرز ہیں جو کنورٹ ہوتے ہیں پچیس لاکھ روپے میں آپ دیکھیے کہ تقریب کے بنکر سے یہ صدام حسین تو نکال لیا ہے انہوں نے لیکن اب تک یہ بیت اللہ محسود کو کیوں نہیں مار سکے یہ فضل اللہ کو کیوں نہیں ختم کر سکے کیونکہ ان کے پیرول پر ہیں یہ اسلام کا چہرہ مف کروا رہے ہیں ان کے ذریعے ان کو ڈالرز دے رہے ہیں ان کو پیسہ دے رہے ہیں اور پیسے اختیار اور دولت کے عوض لوگ بکتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ سے بکتے چلے آئے ہیں یہ عبداللہ ابن نے بھی بکا عبداللہ ابن نے بھی بکا عبد الرحمان اب نے ملزم بھی بکے یہ سارے لوگ بکتے چلے آئے ہیں ابو لولو فیروز بھی بکا وہ کہ مسلمان نہیں تھا آتش پرست تھا لیکن بکا اس نے حضرت عمر کے پر وار کیا خنجر اتارا دو داری خنجر اتارا اسی طرح عبد الرحمان ابن ملزم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا اسی طرح جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ ابن سبا کی سازش کے تحت ختم کیا گیا تو اگر آپ یہ سب چیزیں دیکھیں تو یہ بکتے ہیں اختیار دولت اور مراحت شیطان کہتا ہے کہ یہ میری وینٹی ہے یہ, یہ میری زینت ہے یہ اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو خریدتا ہوں لبھاتا ہوں ان کو تو بکنا کوئی آر نہیں اور ہمارے ہاں خدار ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں ہمارے ہاں کمزور ذہن کے لوگوں کو یہ غلام احمد قادیانی کون تھا یہ بکا نہیں کیا کیا اس نے اسلام کو برباد کرنے کی کوشش نہیں کی کیا اس کو خریدا نہیں کیا؟, کیا اس کو انگریز سرکار نے پٹھو بنا کر جھوٹا نبی بنا کر ہم پر مسلط نہیں کیا کیا یہ بکھا نہیں کیا آج ان کے ایجنٹ کام نہیں کر رہے تو یہ بھی بکھے ہیں لیکن اصل دشمن جو ہمارا ہے وہ امریکہ ہے امریکہ جو ان کو تیار کر رہا ہے جو ان کو یہاں بھیج رہا ہے اور اس کا اس کا نظریہ صرف اور صرف پاکستان کا اسلامک بم ہے جس کو وہ اسلامک بام کہتے ہے آپ دیکھیے انڈیا نے بام بنایا کسی نے اس کو ہندو بام نہیں کہا امریکہ نے بام بنایا کسی نے اس کو یہودی یا عیسائی بم نہیں کہا اسرائیل بام بناتا ہے وہ یہودی بام نہیں ہوتا لیکن پاکستان نے جب ایٹامک بام بنایا تو اسے اسلامک بام کہا گیا اسے پاکستانی بم نہیں کہا گیا تو اس سے آپ اندازہ کہ ان کو اسلام سے کتنی نفرت ہے ہمارے یہاں اساق نام رکھا جاتا ہے ہمارے یہاں یوسف نام رکھا جاتا ہے ہم یونس نام رکھتے ہیں ہم یعقوب نام رکھتے ہیں ہم موسا نام رکھتے ہیں یسا نام رکھتے ہیں اور رکھیں گے تا قیامت رکھیں گے ہمارا تمام امبیا پر ایمان ہے لیکن ان کے محمد نام نہیں رکھا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ یہ اس نام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تو جو اس نام کو ایکسیپٹ نہ کرے اب آپ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں ہم ایران میں نتائج تسلیم نہیں کرتے وہ ہماج کو تسلیم نہیں کرتے یعنی آپ جس کو دہشت گرد کہیں جس کو آپ تسلیم کرے, اسے ہم مانے جو آپ کے نزدیک کافر وہ نزدیک. جو نزدیک دہشت گرد تو پر یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے, دیکھ لیجیے گا سب پکڑے جائیں گے سب فارغ بھی ہو جائیں گے سب مار بھی دیے جائیں گے تو اصل دشمن یہ ہے یہ تو اعلی کار ہیں جو طالبان ان کے ہیں. میں خلاف ہوں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے اور میں نے یہ بات بڑی کھلے عام کہی ہے بڑے کھل کر کہیے ابھی پرسوں میں نے دیپت جیو پہ دیتے ہوئے مجھے ساری دنیا سے ساتھ خیریت کے رہنے کے فون آئے ہیں کہ آپ یہ کی کیا کر رہے ہیں آپ نے تو اتنی سچی باتیں کر دی تو کوئی تو سچ بولے نا بھائی کوئی تو کہے کہ اس کے پیچھے کون ہے یہ سب جو آج کیا دھا ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ امریکہ کی غلامی ہے ان کی ہر بات پر اوکے اوکے اوکے کہہ کر یہ جو آج یہ جو قبریں نکالنے والے قبروں سے نکال کر لاشیں لٹکانے والے آج ان کو دہشت گرد نظر آ رہے ہیں میں سوال کرتا ہوں کہ پیر سمی اللہ کی لاش آج تو نہیں نکالی گئی پیر سمی اللہ لاش کو آج سے آٹھ ماہ پہلے نکالی گئی تھی تب کیوں نہیں آپریشن کیا گیا جی ان کے خلاف تب کیوں ان کو نہیں مارا گیا اس لیے کہ اس وقت تک بڑے صاحب کا حکم نہیں تھا ابھی بھی آپ देखिए کہ وہ وزیرستان میں ان کو جانے نہیں دینا چاہتے پاک آرمی کو وہ کہہ رہے ہیں آج آج جنرل اشفاق پرویز سیاانی کا اسٹیٹمنٹ چل رہا تھا کہ ہمیں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہم ضرور وزیرستان میں جائیں گے اور بیت اللہ محسوس کے خلاف آپریشن کریں گے امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ سوات میں رہیں قبل میں رہیں مٹا میں رہیں مینگورا میں رہیں یہاں پر کلین کریں کیوں بھائی بیت اللہ محسوس کو کیوں نہیں کلین کریں کیوں نہیں اس کو جا کے پکڑے کیوں ہمیں روکنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے پیرول پر ہے وہ ہر وہ چیز کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے جو وہ چاہتے ہیں اسکرپٹ لکھا ہوا اسے دیا ہوا ہے جو اسکریٹ میں لکھا ہوتا ہے وہ یہاں تک کہ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اس کی کہ ویعت امریکہ میں ابھی کچھ دن مہینے دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جو ایک ویت نامی نے کیا تھا لیکن اس واقعے کے ہونے کے چوبیس گھنٹے بعد بیت اللہ محسود نے ٹیلی ویژن پر آ کر اعلان کیا یہ ہم نے کیا ہے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے چوبیس گھنٹے بعد دوبارہ ٹی وی پر آ کے کیا نہیں بھائی وہ بیت اللہ محسود نے نہیں کیا وہ ویت نامی نے کیا ہے تو اب انداز لگانے کے انہوں نے ایک پیغام دیا کہ بتائے اتنا کیا کرو ایکس ایسا نہیں کرو تو ایک بڑی عالمی سازش ہے یہود اور ایک بات میں آپ کو بس سمجھا دوں کہ قرآن کا حکم ہے ولن تردا ان کل یعد ولن ملتا مل ہوں کہ یہود و نسارا آپ کے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی ملت کا حصہ نہ بن بنتے تو یہ آپ کے بالکل نہیں ہو سکتے ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے معیشت میں تجارت میں یا ڈائلگز نہیں کرنے سب کچھ کرنا ہے ان میں گھسنا نہیں ہے ان کے اندر نہیں گھس جانا ہے کہ جو یہ کہیں بس ماننا ہے جی سر اوکے سر فرمائیے سر کہیے سر جو آپ کہیں سر یہ نہیں کرنا ہے باقی رہ گیا ہے کہ آپ نے معیشت میں تجارت میں یہودیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیے ان کا گوشت تک کھایا یعنی منگوا کر جو ان کا ذبیہ ہوتا تھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے وسیع قلب قلبی رکھتے تھے اور ان سے بڑا وسیع قلب اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے تو پھر ہمیں ان سے تجارت بھی کرنی ہے معیشت بھی کرنی ہے سارے معاملات کرنے ہیں لیکن ان میں گھسنا نہیں ہے تو یہ میرا موقف ہے طالبان کے حوالے سے اور یہ میرے خیال سے اس سے شاید وضاحت ہو گئی ہو اگر نہیں ہوئی ہو تو میں چاہوں گا کہ کوئی اور سوال ہے تو میں وہ اس کا بھی جواب دے دوں گا جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب حسان بھائی آپ چاہیں تو آئیں اور اگر سوال ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ اختتامی کلامات ادا فرما جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت ہی شکریہ اور نہیں اس پر بات ہو گئی ہے اپنا اس پر بات کی ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر حضرت فیمینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی بھی ماشاءاللہ آپ شاید لیٹ آئے عمران بھائی جو ڈاکٹر صاحب نے شروع میں اسٹارٹ میں یہی بات کی تھی اور اس کے ساتھ پھر ڈاکٹر سرفراز نعمی صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے تعزیت کا اظہار فرمایا تو ساری باتیں ہو چکی ہیں ماشاءاللہ اچھا ڈاکٹر صاحب ویسے آپ سے بات کر کے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے بہت ہی مزہ آ رہا ہے آپ کی گفتگو سن کر کیونکہ آج تک تو ہم آپ کو صرف ٹی وی پر سنتے آئے تھے تو ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ ہمارے روم میں آ کر ڈائریکٹ ہم سے جو ہے وہ بات کریں گے اور ہم سے گفتگو کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے تو الحمدللہ ہمارے اس روم کو بہت, بہت ساری بہت بڑی بڑی سعادتیں حاصل ہوئی ہیں بے شمار علماء نے ہمارے اس روم کو فیض پہنچایا ہے آج الحمدللہ اس میں آپ کا بھی جو ہے وہ ایک حصہ شامل ہو گیا ہے تو بہت ہی مزہ آ رہا ہے آپ کی گفتگو اور ویسے بھی آپ کی جو گفتگو ہے ماشاء وہ ہوتی بھی اتنی پیاری ہے اتنی اچھی ہے کہ بس دل چاہتا ہے آپ آپ جو ہے وہ بیان فرماتے جائیں اور ہم جو ہے سنتے جائیں اور الحمد بہت ہی خوشی ہو رہی ہے آپ کی باتیں سن کر اور بہت ہی دل کو اطمینان ہو رہا ہے بہت سارے ہمارے بھائیوں کے دلوں میں شکوک شبہات بھی تھے آپ کے حوالے سے اور بہت سارے لوگوں کے ذہن ذہنوں میں آپ کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں بھی تھیں جو آپ کی آپ کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی تھی حالانکہ ہم نے الحمد سب کے سامنے ہم نے وقتاً فوقتاً اس کو کلیئر کیا ہے اور جو ہے آہ سب سب, آہ سب کے سامنے کچھ نہ کچھ حد تک ہم نے اس کو سل کیا ہے لیکن اگر آپ خود ہی کچھ مختصراً ارشا سماج انصاف تمام بھائیوں اور بہنوں کی تسلی تشفی کے لیے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا کیونکہ کچھ بھائیوں نے مجھے ابھی بھی پی ایم میں پوچھا تھا آپ کے اس ویڈیوز کے حوالے سے جو یوٹیوب پر چل رہی ہیں ابھی تک اور مختلف چیزوں کے حوالے سے اس, اس حوالے سے میں نے مائک پر آیا تھا مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے اور مفتی نعیم صاحب کے حوالے سے سب لوگوں کا وقتاً فوقتاً ذہن بناتا رہتا ہوں لیکن اگر جو ہے اس کو آپ اس کو آپ جو ہے نا وہ کر دیں باؤنس کر دیں ایڈمن ماسٹر کو آپ باؤنس کر دیں اس کو آپ باؤنس کر دیں تو جزا کرنا خیر مائک میں آپ کے لیے فری کرتا ہوں السلام علیکم جی بہت شکریہ حسان بھائی میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کے روم کے لئے آپ سب کے لیے اس روم میں یہ واضح طور پر ویسے تو آپ اس کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن آ, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آ, میں نے اس خطہ پر اس غلطی پر صدق دل سے توبہ کی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور اور یہ مجھ سے بہت سنگین غلطی ہوئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کرے اور تا عمر مجھے آق کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ناموس کی حفاظت کے لیے اور ناموس کے لیے مجھ سے کام لیں اور عطائے و حبیب اللہ انسان سے غلطی ہوتی ہے اچھا وہ ہے جو پلٹ کر واپس آ جائے اور اس غلطی کا دوبارہ اعادہ نہ کرے میں اپنی اس گناہ پر اللہ کی حضور صدے دل سے توبہ کر چکا ہوں ہمیشہ کرتا ہوں ہمیشہ کرتا رہوں گا اور آپ لوگوں کے اطمینان کے لیے اور باقی باتیں تو آپ جانتے ہیں کہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ باطن کو چیر کر دیکھ سکے یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے اور جس کی عزت اور جس سے محبت بڑھتی چلی جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور جس کے لئے دل میں نفرتیں پیدا ہوتی چلی جائیں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا ہے یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد اور توبہ کے بعد نفرت بڑی یا محبت میں اضافہ ہوا اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی محبت میں اضافہ ہوا ہے تو سمجھ لیجئے کہ میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے اور اگر نہیں ہوا ہے تو پھر مجھے کوشش کرتے رہنا چاہیے اور کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کیونکہ جو گستاخی ہو گئی ہے اس کا اضافہ صرف اور صرف محبت ہے اس کا اضالہ صرف اور صرف تحفظ نامو سے رسالت اور تحفظ نامو سے صاحبہ ہے جی بہت شکریہ جزاک اللہ حسن بھائی اس پر آپ اختتامی ڈاکٹر صاحب کو بہت وقت ڈاکٹر صاحب بیچارے ان کی آواز بھی ٹھیک نہیں تھی وہ میں ان کے گھر میں ہوں اس وقت الحمدللہ رب العالمین اور بیچارے ڈسٹرب بھی ہوا ہوں گے میرا خیال ہے لیکن آپ لوگوں سے بہت محبت کا اظہار پہلے بھی کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے میں نے جب ذکر کیا تھا اور آج بھی ماشاءاللہ بڑی محبت کا ذکر کیا تو آپ حضرات اختتامی کلامات ارشاد فرمائیں اور پھر اجازت بھی دیں اور باقی توبہ کے حوالے سے تو ہماری کئی بار بات ہو چکی ہے الحمد جی میں مائنڈ فری کر رہا ہوں آپ لیے جی جزاک اللہ عیر آپ وحسن الجزا جزاک اللہ عید دارین میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام بھائیوں اور بہنوں کی تسلی تشفی ہو گئی ہوگی اور کچھ بھائیوں کے ذہنوں میں جو شکوک شبھاتے ہیں وہ بھی دور ہو گئے ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب نے جس احسان انداز سے جس بہترین انداز سے اپنے کلمات کے ذریعے اپنے گفتگو کے ذریعے بات چیت کی ہے ان سب کے ذہنوں میں جو بھی اس طرح کے خیالات تھے وہ آپ کو آپ کے ذہن میں سوالات اگر آپ کو کوئی ہے بول اباس مالکی صاحب جلدی سے آپ لکھ دیں میں ابھی کر دیتا ہوں مفتی ڈاکٹر صاحب, صاحب سے اور وہ سوال جلدی سے فرما دیں اچھا ڈاکٹر صاحب ویسے آپ سے میں پرسنلی ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاء خاص طور پر ابھی جیسے یہ جو ان کا جو انہوں نے اپنے اپنے گھروں سے بیس پچیس لاکھ لوگوں نے جو ہے اپنے گھروں سے سوا سے اور مختلف بنیر سے اور دی سے اور مختلف علاقوں سے جو ہجرت کر کے یہاں پر مکران میں اور دیگر شہروں میں آ کر اس قسمہ پورتی میں لوگ جو ہے اپنی زندگی خیموں میں گزار رہے ہیں اور جس حوالے سے آپ نے جیو پہ خاص طور پر آپ نے علماء اکرام کے حوالے سے جو پروگرام کیا وہ قابل دید تھا قابل دید پروگرام تھا آؤٹ اسٹینڈنگ پروگرام تھا اتنا ہمیں مزہ آیا آپ کا پروگرام کا آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کے پروگرام کو یہاں اپنے روم میں ریلے کیا تھا ہم نے یہاں اپنے روم میں آپ کے پروگرام کو ریلے کیا آپ نے ماشاءاللہ جس احسن طریقے سے علماء کرام کو ساتھ لے کر جس طرح جتنے زبردست انداز سے آپ نے اس پروگرام کو کیا اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے جتنا فنڈ کلیکٹ کیا اتنا تو جناب میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہی کوئی دوسرا کر سکتا تھا کوئی گلوکار اداکار یا کوئی اور اس طرح کے لوگ جتنے احسن طریقے سے ماشاء اللہ آپ نے اپنی ساری صلاحیتوں کو بروکار لا کر اور آخر میں جتنے آپ نے خوشی اور خصوصو کے ساتھ رب تعلیٰ کی بارگاہ میں دعا کی وہ سب چیزیں جو ہے نا قابل دید تھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے علم عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ سے اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سارا دین کا کام لے اور آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور علمائے اہل سنت کے دامن سے آپ کو ہمیشہ وابستہ رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ایمان کی آپ کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور بالکل ہر دعا میں یاد رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ وخیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی مائک میں آپ کے لیے السلام علیکم جی بہت شکریہ احسان بھائی آپ کا بھی اور ہمارے جتنے بھی بھائی سننے والے سب کا بھی ڈاکٹر کی طرف سے خاص طور پہ میں شکریہ ادا کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کی بات سنی اور ماشاء اللہ بالکل بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ماشاء اللہ اتنے اچھے کلیمات ادا کیے اور ماشاء اللہ کے حوالے سے اور اطمینان کا اظہار کیا اور دین کے حوالے سے جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں ڈاکٹر مجھے بتا ڈاک اور بڑے خوش ہوئے ہیں ماشاء روم کے جو میں نے بریف کیا ڈاکٹر صاحب کو بریسنگ بھی سارا بتایا ماشاءاللہ کس طرح ہم لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس سے بھی بڑا خوش ہے ماشاءاللہ اور ڈاکٹر صاحب نے وعدہ فرمایا ہے کہ انشاءاللہ جیسے جیسے ممکن رہے گا وہ ہمارے اس روم میں کرم فرماتے رہیں گے انشاءاللہ اور آپ حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی حفاظت کے لیے عمر علم میں برکت کے لیے اور ڈاکٹر صاحب کی ہر پریشانی کے حل کے لیے خصوصی دعا فرمائیں آپ سب اچھے لوگ ہیں ماشاء میرے لیے بھی دعا فرمائیں اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے جزاک اللہ بہت شکریہ ان اللہ سلسلہ ہے گفتگو جاری رہے گا دعا میں یاد کیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جی السلام علیکم عمران بھائی آپ ہیں روم ہے مفتی صاحب آپ ہیں نا بھی ہیں نا یا آپ بھی جا رہے ہیں مفتی صاحب مفتی صاحب آپ ہیں یا آپ بھی جا رہے ہیں ساتھ میں مفتی صاحب آپ ہیں روم ہے آپ نے عطا اللہ صاحب بخاری کے نام کے بات علیہ رحمان کہا لیکن بخاری تو روب بندی تھے آپ کی خیر میں اچھا ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا عمران بھائی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اچھا ایک سوال آیا ہے ویسے میں نہیں سمجھتا یہ سوال ابھی کرنے کی ضرورت تھی خیر چلے کر دیتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب آپ اگر جواب دینا پسند فرمائے تو آپ نے اللہ صاحب بخاری کے نام کے ساتھ علیہ الرحمن کا کہا ہے لیکن عطا اللہ بخاری تو دیوبندی تھے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں <laughs> تو یہ سوال آپ کے لیے آیا ہے تو اب, آب اس کا جواب اتا... عنایت فرمائیں آ... یا نہ فرمائیں اٹس فار یو تو میں مائک فری کر رہا ہوں السلام علیکم جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ میں معافی جاؤں گا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے فرما کے چلے گئے روم میں دوسرے روم میں واش روم میں اویلیبل تو اس وقت تو میں ہوں تو اس کے اوپر انشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے پھر جو بھی ہوا آپ کو بتا دوں گا کہ یہ علیہ رحما کی غلطی سے کیوں نکلا اور اس کی کیا توجی تھی کیا ڈاکٹر صاحب کے علم میں تھا یا نہیں تھا اس بارے میں میں پوچھ لوں گا انشاءاللہ اور آپ کو بتا دوں گا کوئی ایشو نہیں ہے السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مالکی صاحب آپ کی صرف سانسوں کی آواز آ رہی ہے اور کچھ نہیں آ رہا آ, مالکی صاحب آپ ہیں روم میں آ, مالکی صاحب آپ روم میں ہیں مالکی صاحب آپ روم میں ہیں آ, ڈاکٹر صاحب روز آئے کریں گے نہیں یہ مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر صاحب نہیں نہیں روز روز کیسے آ سکتے ہیں تو آج مفتی نعیم صاحب کے پاس آئے ہوئے تھے تو اس لیے آ گئے अच्छा देखिए मैं आपको एक कष्ट करूँ जो जितने भी मेरे भाई बहने बैठे हुए ये देवबंदियों वहाबियों वाला मुझे मसला है ना ये शियाओं वाला یہ جو ہم ہم لوگ یہاں پر روم میں بیٹھ کے جو بات کرتے ہیں نا ہمارا بات کرنا ایک الگ ہے ہم لوگ ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ کسی سے ریلیٹڈ نہیں ہیں وہ لوگ ایک اس سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ لیکن اصل یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا ان کا عقیدہ کیا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر جو ہے مفتی نعیمی صاحب ڈاکٹر سرفراز احمد نعمی صاحب اپنے دارالعلم میں سب لوگوں کو بلایا کرتے تھے ٹھیک ہے نا دیوبندی بھی ان کے دارالعلم میں آتے تھے وابی بھی آتے تھے اور شیعہ بھی آتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے اپنی بات کرتے تھے ان لوگوں کی بات نہیں کرتے تھے نہ ان کی بات کو مانتے تھے نہ ان کے اخیرے کو مانتے تھے اپنے اخیرے پر قائم تھے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے کچھ بہت سارے ایسے سنی ہوتے ہیں جو میڈیا میں ہوتے ہیں ان کو مسلطن جو ہے بہت سی چیزوں کو وہاں پر جو ہے نا سب کو سلام بھی کرنا پڑتا ہے سب کو لے کر ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے یہ ہمیں تھوڑا دکھنا چاہیے اور دوسری بات یہ اس حوالے سے اگر کچھ ہمیں کچھ تحفظات بھی ہوں تو ڈاکٹر صاحب کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس حوالے سے بات کر لیں گے بجائے اس کی کہ ہم سب بھرے روم میں ان پر ان کے اس پر کہ آپ نے فلاں کو رحمت اللہ علیہ کا یا فلاں کو آپ نے تو ویسے تو دیکھا جائے تو کوئی دیوبندی عالم ہے یا شیعہ عالم ہے کوئی وہابی عالم ہے تو اس کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن اب وہ مجبوراً جو ہے وہاں کرنا پڑتا ہے تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں بیس وڈ کم فروم میں آپ یار میں آپ سے اس کو ان شاء اللہ ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے ان کو ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے ضروری نہیں کہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ شک کریں یا ان پر ان پر ہم کوئی فتوا لگائیں اس پر بیٹھ کے اپنے لوگ بات کر لیں گے نا ان سے اگر ہم ان سے سیٹسفائی نہیں ہوئے میں آپ کو بتاؤں اپنا فراز بھائی عمران بھائی اگر ہم ان سے سیٹسفائی نہیں ہوئے ان کے عقیدے کے حوالے سے یا ان کے مسلط کے حوالے سے یا ان کی سوچ سوچوں تو آئندہ ہم ان کو بلائیں گے نہیں سیدھی سی بات ہے آئندہ ہم ان کو روم میں بلائیں گے نہیں ٹھیک ہے نا نا ہم ان شاء بیٹھ کر بات کر لیں گے تو اس میں کوئی اتنی بڑی پریشانی والی بات نہیں ہے میرے بھائی ہاں مفتی صاحب بھی ایگری کر رہے ہیں مفتی صاحب بھی ایگری مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں مفتی صاحب کی سنت پہ تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے نا مفتی صاحب کی سنت پہ کوئی شک نہیں ہے نا میرے بھائی <laughs> مفتی صاحب کہہ رہے کہ مفتی صاحب ایگری ہے وہ بات کر لیں گے ٹھیک ہے نا اور مفتی صاحب خود فرما رہے ہیں وہ سنی ہے تو پھر ہمیں پھر بھی اگر کچھ آپ کے کچھ ایسی شکوک کو شبات ہیں انشاءاللہ شاء مفتی صاحب خود بات کریں گے اور آپ کو پھر انشاءاللہ بتا دیجیے دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ سب کے سامنے بتائی جائے سب کے سامنے اس کو کلیئرفائی کیا جائے وہ ضروری نہیں ہوتی اس چیزیں خیر پھر بھی مسئلے یہ میڈیا کا مسئلے مسائل دوسری نوعیت کے ہوتے ہیں لوگوں لوگ پھر جو ہے نا دس دشمن ہوتے ہیں تو دس جو ہے نا وہ اپنا I don't like you kickmaster ماسٹر پلیز پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می اوکے آئی ڈونٹ لائک ٹک ماسٹر I hate you so much You are so bad person You are so bad person I don't like you I hate you اور تو ماشاء اللہ آج بہت ہی مزہ آیا اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا ہمارا جو یہ روم ہے اللہ تعالیٰ نظریں بس سے بچائے ہمارے روم کو اللہ نے چاہا تو ہمارا یہ روم جو ہے دن گیارہویں اور رات بارہویں خوب ترقی کرے گا اور آپ دیکھیے گا دنیا بھر سے انشاءاللہ علماء اہل سنت اور نامی گرامی جو ہمارے شخصیات ہیں بزرگ جو ہیں وہ میں بھی سرٹیفکیٹ دے دوں हा? ہاں جی آپ بھی دیں مفتی صاحب ان کو سرٹیفکیٹ بہت ہی या? برے آدمی ہیں یہ یہ جو کک ماسٹر ہے بہت ہی برے آدمی ہیں میں ان کو بالکل پسند نہیں کرتا یہ جو ہے بہت ہی جو ہے نا وہ, وہ ہیں میں کیا عرض کروں تو کک ماسٹر رضوان ہے تو کیا ہو گیا رضوان ہے تو کک ماسٹر بھائی چپ گیا اگر کک ماسٹر رضوان ہے تو کیا ہو گیا میرے بھائی اس میں کون سی حیرت کی بات ہے تو نہیں جی میں تو مانتا ہوں جناب میں تو مانتا ہوں الحمدللہ میں تو مانتا ہوں لیکن حضرت یہ مسئلہ یہ نا کچھ ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبات ہیں ان کو تو پھر آپ ہی رفع کر سکتے ہیں نا حضرت آپ ہی رفا کر سکتے ہیں تو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی سنیت کے حوالے سے مفتی صاحب بھائی اب تو مان لو مفتی صاحب سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آپ کو مفتی صاحب سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں مفتی صاحب مجھے پی ایم اے بھی کہہ رہے ہیں بھائی میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں مان لو اب اگر پھر بھی نہیں مانتے حضرت تو اب کیا, کیا کیا جا سکتا ہے تو کک ماسٹر کو ڈوٹ نہ دیں آپ ڈوٹ کھول دیں چلو جیسا بھی صحیح ہے برا صحیح خراب صحیح جیسا بھی صحیح ہے تو اپنا بھائی نہ کوئی بات نہیں اس کا ڈوٹ ہٹا دیں ڈوٹ ہٹا دیں کوئی بات نہیں تو کہاں جا رہے ہیں حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں آپ نے بیٹھنا نہیں ابھی آپ نے ویسے بھی دو دن کی چھٹی کی ہے آپ نے ویسے بھی ابھی دو دن کی چھٹی کی ہے اور آپ دو دن کی چھٹی کر کے آئے پھر آپ کہہ رہے ہیں اجازت جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں آپ تو خیر ہماری طرف سے ڈاکٹر صاحب کو سب کو ہم سب کی طرف سے سلام کہہ دیجیے گا اور دعاؤں کا بھی بول دیجیے گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ زندگی رہے تو مجھے ڈاکٹر صاحب سے کچھ بات کرنی ہے جی جی بالکل تو ہو سکے تو ہماری دعا بھی کروا دیجیے گا اور میری والدہ کی صحت کے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا آپ بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی اور دعا کیجیے گا کہ ہمارے روم میں جو بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کے دلوں میں جو ڈاکٹر صاحب کے متعلق شبات ہو وہ بھی دور ہو جائیں تاکہ جو ہے ہم جو ہے ان سے ایک سنی پکے سچے سنی عاشق رسول استاد کی طرح ہم ان سے بیہیو کر سکیں ٹھیک ہے تو کک ماسٹر تو روم کے مالک ہیں تو کیا ہوا مالک ہے تو بھائی کیا ہو گیا مالک ہے تو کیا بگاڑ لیں گے اگر مالک ہیں تو اگر روم کے مالک ہیں تو کیا بگاڑ لیں گے بھائی آئیں کیا کر لیں گے تو ہم نے آمنے... ہم سے کوئی انہوں نے کرایہ وصول کرنا ہے ہم سے انہوں نے کوئی کرایہ وصول کرنا ہے شرک نہ کریں اللہ مالک میں مالک نہیں ہوں اللہ مالک شرک نہ کریں پلیز آپ شرک نہ کریں دیکھیں ایسی بات نہ کریں یہ شرک ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے نا اللہ ہر چیز کا مالک ہوتا ہے بھائی تو جو ہے آپ ایسی باتیں نہ کریں تو ایسا نہ ہو تو دیو بندی آ کر فتوا دے دیں کہ جناب یہ تو مالک تو صرف اللہ ہوتا ہے تو خیر جی میں تو میرا تو میں نے تو افسوس کیا تھا کہ اب میں کبھی مائک پر ہی نہیں آؤں گا اور میں اپنے دوسرے روم میں مصروف تھا لیکن آ, مفتی صاحب نے مجھے یاد کیا حکم کیا کہ بھائی ڈاکٹر ڈاکٹر آ, صاحب آئے ہیں ان کو آپ نے خوش آمدید کہنا ویلکم کہنا تو میں مجبوراً مائک پر آ گیا ورنہ میں نے تو جناب کل کے بعد سے توبہ کر لی تھی مائک پر آنے کی کیونکہ یار بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں جناب میں اس روم کی ترقی میں رکاوٹ ہوں اس روم کو آگے بڑھانے میں میں, میں, میں رکاوٹ ہوں میں اس روم کو پرموٹ کرنے میں رکاوٹ ہوں میری وجہ سے بہت سارے لوگ اس روم سے چلے جاتے ہیں میری وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا مجھ سے بزن ہو جاتے ہیں روم سے بزن ہو جاتے ہیں اہل سننے سے, سنن سے بزن ہو جاتے ہیں لیکن مفتی صاحب کے حکم سے بھی مجبوراً مجھے جو ہے وہ آنا پڑا آج دوبارہ ورنہ میں نے تو آج ایک اور روم جوائن کر لیا تھا میں بڑے مزے سے وہاں پر جناب میں نے اپنا بہت اچھا ٹائم وہاں پر اسپینڈ کیا تھا آپ دوسرے کس روم میں ہوتے ہیں میں کسی روم میں بھی ہوتا ہوں اعجاز صاحب آپ کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی خارش کوئی کان میں درد کوئی نزلہ کوئی بخار کوئی سر میں درد کوئی کوئی آپ کو تکلیف ہے جس کا روم تھا وہ ایس ایچ او کا روم تھا بھائی ایس ایچ او کا وہ ہمارے ایس ایچ او صاحب کا روم تھا وہ ایس ایچ او صاحب مجھے لگتا ہے ساری زندگی ایس ایچ او ہی رہیں گے اس لیے کہ ان کی جو حرکتیں ہیں نا وہ ایسی ہیں ان کو کبھی ترقی نہیں مل سکتی ان کی جو حرکتیں وہ اس طرح کی ہیں وہ ساری زندگی ایس ایچ او ہی رہیں گے ان کو کبھی جو ہے وہ ایس پی یا ڈی ایس پی یا کچھ اور نہیں بن سکتے تو خیر جی میں نے مفتی صاحب کے حکم پر میں مائک پر آ گیا میں نے ان کے حکم پر کچھ بات چیت کر لی اور آپ لوگوں نے مجھے سنا آپ کا بہت شکریہ میں مائک آپ کے لیے فری کر رہا ہوں آپ لوگ جانے آپ کا روم جانے آپ کا مائک جانے آپ لوگوں کی باتیں جانے آپ لوگوں کی ڈسکشن جانے السلام علیکم اللہ حافظ وسلام علیک علیکم دعا میں یاد غم غم مرشد بھائی آج میں نے آپ کا نام رکو صحیح لیا السلام علیکم سلام کا جواب دے دیں پھر میں آپ سے ایک ہاتھ سوال کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم میرے بھائی یہ بتائیے پہلے تو کہ آپ کی دم تو اتنی لمبی نہیں ہے آپ کی دم پہ پیر کس نے رکھا ہے پہلے اس کا نام بتائیے اور پھر دیکھیے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں اس روم کے اندر میں اس کی بینٹ, جو ہے بینڈ کروں گا اس روم کے اندر کم سے کم چھ مہینے کے لیے سمجھے؟ چھ مہینے کے لیے جی لوئن نے نے پٹی لگائی اپنے اوپر اس نے تو نہیں کیا آپ مجھے صرف نام بتا رہے ہیں آپ کو پتا ہے میں اس روم کا لاہوانہ چوکی دار ہوں آپ بتا دیجئے کہ کس نے آپ کو تنگ ہے کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس روم کی جو ہے ڈی پروموٹ کر